أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزع الموازين القسط لليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان همس كالحبه من خردل اتينا بها وكفا بنا حاسبين ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان وذيا وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم پلغیبم منساۃ مشفقن وہاذا ذکر مبارکن ان ذل اف ان تم لہو من کر صدق اللّہ اور ہم قائم کریں گے ترازووں کو انصاف کے ساتھ قیامت کے دن اور کسی جی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوئی تو اس کو ہم سامنے لائیں گے اور ہم حساب کرنے کے لحاظ سے کافی ہیں ولقداتینہ موسا و ہارون الفرقان و ضیاء <بِالمتقین> ہم نے موسا اور ہارون کو ایک کتاب دی جو حق کو باطل کے مابین فرق کرنے والی ہے اور روشنی دینے والی ہے اور نصیحت ہے متقی ریزگار لوگوں کے لیے یہ متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے رب کو وہم من منساط مشفقون اور قیامت سے بھی ڈرتے ہیں وہاذا ذکر ام ہو یہ بھی کتاب نصیحت والی ہے مبارک ہے یعنی قرآن مجید جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اے مشرق تم اس کا انکار کر رہے ہو کل <تصفح> کے سبق کے آخر میں بات ہو رہی تھی کہ جو گونگے بہرے ہیں ان کو ڈر کی باتیں نہیں سنائی دیتی حالانکہ ان کے کان تو تھے مقصد یہ ہے کہ طلب سچی نہیں تھی وہ سننا چاہتی نہیں تھے تو گویا گونگے بہرے تھے ولا مستحتم نفقتم میں نظاک ربل یقول النایا ویلنا انا کو نظہ قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے کہ ان کے زہری کان وغیرہ تھے لیکن ولاکن تامل قلوب الطیفِ صدور وہ دل کے لحاظ سے نابینے تھے اس لیے ان کو اقوامات سمجھ میں نہیں آئے اچانک عذاب آ جائے گا اس وقت کہیں گے ہر افسوس ہم نے ظلم کیا لیکن اس وقت تو کوئی فائدہ نہیں ہے وقت سے پہلے بات ہوتی ہے آج کے سبق میں بتایا ہے کہ ہم آخرت میں موازین میزان کی جمع ہے ترازو قائم کریں گے انصاف کے قیامت کے دن اور سب کا حساب ہوگا موازین سے محدثین مفسرین نے بہت لمبی مباحث کی ہیں خلاصہ یہ ہے کہ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ ہر کسی کے لیے الگ میزان قائم کیا جائے گا ہر آدمی کے اعمال کا میزان لوگوں کے تین طبقے ہوں گے کچھ ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے کچھ ایسا طبقہ ہوگا جو بغیر حساب کتاب, کتاب کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا کفار کا مشرقین کا اور ایک طبقہ ہے جو بغیر صاحب کی جنت میں ڈال دیا جائے گا کہ ان کے عمالِ خیر ہیں زیادہ پہلے سے ہی واضح بات ہے کچھ لوگ ہوں گے جو درمیانہ طبقہ ہے کہ جن کے عمال خیر اور شر کے بارے میں واضح فیصلہ نہیں ہے تو ان کے لیے میزان قائم کیا جائے گا ان کے عمال بات بھی توڑے جائیں گے اور عمالِ صالحہ بھی پھر جو سائڈ باری ہوگی اس کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا یہی وجہ ہے کہ حدیث میں جو آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے حساب یسیر مانگو حساب یسیر جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ حساب یسیر یہ کہ حساب ہو ہی نہیں بغیر حساب کے فیصلہ ہو جائے تو آسانی ہے ورنہ حساب تو شروع ہو جائے تو وہ بندہ پھنس جاتا ہے ورنہ الموازین کئی میزان قائم ہوں گے انصاف کے قیامت کے دن میزان پہ جو اعمال تولے جائیں گے یا اعمال نامے تولے جائیں گے کیا چیز تولی جائے گی اس پر امام بخاری نے تو اپنی رائے کتاب کے بالکل آخری حدیث میں یہ دی ہے کہ اعمال تولے جائیں گے اور ان کو مثالی شکل دے دی جائے گی اعمال کو بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ اعمال نامے تولے جائیں گے وہ کتابیں جن میں لکھے گئی ہیں نیکیاں اور جن میں لکھی گئی ہیں گناہ لیکن یہ اتنا زیادہ کول راجے نہیں ہوا یہ راجے یہ ہے کہ آمال تولے جائیں گے اور وہ ہر عمل کی اخلاص کی نوعیت دیکھ کر اس عمل صالح کا وجود ہوگا جو بھی شکل اللہ پاک عطا کریں گے ان چیزوں کو تولا جائے گا اب ایک بندہ ہے جس کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس نے جو پڑھا ہے اس کا ہو سکتا ہے وزن کلو ہو اور ایک بندہ ایسا ہے کہ اس کا اسی کلمے کا جو وزن ہے وہ زمین و آسمان کے خلاف کو بھر دے کہ وہ پڑھنے کے لحاظ سے کیفیت کا فرق ہے کوالٹی کا فرق ہے وہ نظول موازن القست یوم القیام فلاط المنس کسی پر ظلم ذرہ ذرا برابر بھی نہیں ہوگا انکان اسکالحبت من خرد الن عطی اگر رائی کے چھوٹے سے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہے اس کو ہم حاضر کریں گے خواہ نیکی ہے یا دوسری چیز ہے حدیث میں مسند احمد نے ایک روایت نقل کی کہ ایک شخص کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا اس کے عمل بد زیادہ ہیں کہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو آواز آئے گی کہ اس کو روکو اس کا کچھ حساب رہتا ہے ایک پرچی لائی جائے گی جس کے اوپر لکھا ہوا ہوگا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشاد ان محمد ان و رسول اس نے کہیں پڑھا ہے یہ جملہ اور اخلاص کے ساتھ پڑھا ہے تو فرمایا جائے گا کہ یہ بھی اس کے نیکیوں والے پلے کی طرف اس پرچی کو بھی رکھ دیا جائے جب رکھ دیا جائے گا تو وہ پلہ بھاری ہو جائے گا اور اس شخص کے بارے میں جو جہنم کا فیصلہ ہو چکا تھا جنت کا فیصلہ ہو جائے گا مسند احمد نے ایک اور روایت نقل کی ہے کہ ایک شخص کے بارے میں یوں ہی فیصلہ ہو جائے گا جہاں کا کہ اس کے عمالے بد زیادہ تھے تو حکم ہوگا کہ اس کا ایک کچھ جملہ باقی ہے اور وہ جملہ ہے کلم طیبہ کا لا الحہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب اسے دیا جائے گا تو وہ شخص لیا جائیے تو چھوٹا سا ہے میرے عمال برے بہت زیادہ ہیں کہاں نجات ہوگی وغیرہ لیکن اس کا وزن اتنا بھاری ہوگا یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ جو نیکی ہے نا یہی نیکی کہ ایک شخص ایک سپارہ تلاوت کیا ہے وہی سپارہ ایک دوسرے شخص نے تلاوت کیا ہے وہی پارہ قرآن مجید کا ایک تیسرے شخص نے تلاوت کیا ہے تینوں کے ثواب میں فرق ہوگا کیونکہ تینوں کے آداب کے لحاظ سے حروف کی ادائیگی کے لحاظ سے پڑھنے کی انامبت اور خشوع و خضوع کے لحاظ سے اخلاص کے لحاظ سے جب فرق ہوگا تو ثواب کے لحاظ سے بھی فرق ہوگا یہی وجہ ہے کہ آپ یہ سن رہے ہیں کہ ایک جملہ لا الہ الا اللہ وہ پرلے کو بھر لیتا ہے ترازو کے ایک سائڈ کو وزنی بنا دیتا ہے اور انسان کی نجات ہو جاتی ہے تو آدمی یہ سمجھے کہ میں نے تو اپنی زندگی میں بہت سارے لا الہ الا اللہ پڑھ لیے اور اشدء لا الہ الا اللہ پڑھ لیے تو ہو ہی جائے گا کام اللہ سے امید تو یہی ہے لیکن بات یہ ہے کہ وہ کون سا ایسا جملہ ہے لا الہ الا اللہ والا یا اشہد والا الہ الا اللہ والا کہ جس میں وہ کیفیت تھی جو اللہ مقبول ہو گئی وہ ہمیں معلوم نہیں ہے لہذا اس کوشش میں انسان لگا رہے کہ مجھ سے صحیح اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد ہو یا کلم شہادت کا ہو دیگر ذکر و اذکار ہو جو ان اللہ اللہ کو پسند آ جائیں اور میری نجات کا ذریعہ بنیں امام ترمزی نے ان کا طرز حدیث کا جمع کرنے کا اپنا اپنا ہے جو سیاح ستہ کی کتابیں مشہور ہیں چھ حدیث کی کتابیں ان میں نہ ہر محدث کی اپنی اپنی ترتیب ہے حدیث کو جمع کرنے کی اب جو امام بخاری ہے ان کا بالکل الگ انداز ہے وہ ایک باب بیان کرتے ہیں ہیں مثلا وہ اوپر لکھتے ہیں کہ ایمان, و و ایمان گٹتا بڑھتا ہے یہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک باب اوپر باندھا ہے نا اب اس کے تحت وہ حدیث و حوالے کے طور پر لے آتے ہیں کہ جو میں نے اوپر جملہ کہا ہے اس کی تائید کیا ہے حدیث سے وہ جتنی حدیث ان کو ضرورت ہوتی ہے اپنے اس پرجمت الباب کو ثابت کرنے کے لیے اتنی حدیث لکھتے ہیں اور باقی چھوڑ دیتے ہیں بس ان کا اپنا یہ طرز ہے کے مشکل ہوتی ہے پھر وہ حدیث آدھی کہیں اور جگہ میں بیان ہوتی ہے بیان امام مسلم سیاست کی دوسری کتاب بایوگراف نے اس کو پہلے لکھا ہے کہ کو تو باد کتاب اللہ صحیح مسلم بعض نے اکثر نے امام بخاری کو لکھا ہے امام مسلم کا مسلم شریف میں طرز عجیب ہے وہ جب اوپر لکھتے ہیں کہ باب الوضو یہ وضو میں جو حدیث بیان وہ ساری حدیثیں پوری پوری اس باپ کے تحت جو سے متعلق ہے سب جمع کر دیں گے ساری حدیثیں جو سے متعلق ہوں گی ایک جگہ آپ کو مل جائیں گی یہ ان کا طرز اچھا جتنی اس حدیث میں سند مختلف ہیں وہ بھی بیان کر دیں گے امام ترمزی کا اور کمال ہے وہ حدیث نقل کرتے ہیں پھر اس حدیث کو کہتے ہیں کہ حاضہ حدیث ان حسن الس یہ بہت اچھی حدیث ہے پھر نیچے لکھتے ہیں اس میں حنفیہ کا مسلک اس حدیث کے مطابق ہے پھر ایک اور حدیث لکھتے ہیں کہتے ہیں حاضہ حدیث حسن یہ حدیث بھی صحیح ہے لیکن اس حدیث کے مطابق شافیہ کا مسلک ہے اس طرح یہ ترتیب آگے کرتے جاتے ہیں ساتھ اپنا فتویٰ اور رائے بھی دیتے جاتے ہیں حالانکہ خود شافی المسلک ہے ان کے طرز آگے جا کے جو بیان کرتے ہیں یہ کتاب الزکار کو ذکر کرتے ہیں امام ترمزی تو ساری حدیثیں ذکر ازکار سے جو متعلق ہیں ان کو جمع کرتے ہیں اور ان کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر روز صبح آپ لا الہ الا اللہ کی ایک تصویر پڑھیں استغفار کی ایک تصویر پڑھیں صبحان اللہ و بحم سبحان اللہ العظیم کی ایک تصویر پڑھیں اور درود شریف کی تصویر پڑھے ہر روز صبح ہر روز شام صبح شام یہ کیوں اس لیے کہ انسان کی اوپر کیفیات جو ہے نا وہ مختلف ہوتی رہتی ہیں ہر روز انسان ایک ٹیمپریچر پر ایک کیفیت پر نہیں ہوتا جیسے ذہنی طور پر جسمانی صحت کے لحاظ سے انسان ہر روز یکساں نہیں ہوتا تو اسی طریقے سے روحانی لحاظ سے انسان کی کیفیت ہر روز ایک طرح نہیں ہوتی جب یہ ہر روز ذکر و اذکار کر رہا ہے نوافل اشراک نماز کی پابندی ہے وہ تو کسی دن اس کے کی اوپر کیفیت روحانی وہ اعلیٰ درجے کی اس کو نصیب ہو چکی ہوتی ہے کہ جب وہ ذکر و اذکار کرتا ہے جو عمد اللہ وہ چاہیے ذکر و اذکار جس کیفیت اور اخلاص کے ساتھ چاہیے آج اس سے وہ صادر ہوا جو عند اللہ مقبول ہو گیا اور اس کا کام مکمل ہو گیا لیکن انسان کو کیا پتہ ہے اب کسی شخص کی کسی کی تو مغفرت ہو گئی ایک کتے کو پانی کے پلانے کے ساتھ اب اس میں اس کی کیا تڑپ تھی کیا کیفیت تھی وہی جانتا ہے جس نے دل بنایا ہے اب ایک محدث کی بخشش ہو گئی کہ اس وقت قلم سیائی کے ساتھ دیکھتے تھے تو وہ سیاہی زیادہ گر گئی اوپر مکھی آ کے بیٹھ گئی وہ رک گئے کہ چلو یہ مخلوق بھوکھی ہے تو یہ سیاہی بھی صاف ہو جائے گی اور مکھی سیر ہو جائے گی اتنے ہی اس نے کھانا ہے اس سے اللہ کو اس کی پسند آگئی مغفرت ہو گئی. لہٰذا انسان کو ہر چھوٹی بڑی نیکی میں کوشش کرنی چاہیے ہر روز ذکر میں وقت دینا چاہیے تلاوت کرنی چاہیے وہ کون سی کیفیت کے, کے ساتھ وہ ذکر و ازکار کا وہ جملہ نکلا جو ان اللہ مقبول ہو گیا سلمان علیہ السلام کا تخت جا رہا ہے شیخ العدیز زکریہ نے واقعہ لکھا رحم اللہ تعالیٰ تو بابے نے کہا واہ سبحان اللہ علیہ اللہ نے آپ کو کتنا نوازا ہے سلمان نے تخت تو ترار دیا کہا بابا جی آپ کے ایک سبحان اللہ نے کئی یہ جو تخت و سلیمانی ہے اس سے زیادہ آخرت میں محل بنا دی ہے وہ اخلاص کی بات ہے لہذا انسان کو یہ نیکی کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے کیا چھوٹی نیکی ہو بڑی نیکی ہو ہر روز روزگار ہو تو فرمایا کہ وہ ایک لا الہ الا اللہ پلا بھاری کر دے گا لیکن اس لا میں اخلاص جتنا ہوگا اس لحاظ سے کسی کے لا کوئی فائدہ نہیں دے گا اللہ اس طرح کی گروہ سے ہمیں محفوظ فرمائے کی دماز, تلاوت سخاوت کوئی فائدہ نہیں دے گی اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی اور کسی کا ایک جملہ میزان کے ایک پلے کو بھاری کر دے گا حدیث میں آتا ہے زمین و آسمان کے خلا کو ایک مرتبہ کا سبحان اللہ باز زمین و آسمان کے خلا کو بھر دے گا وہ اس کے اخلاص کی بات ہے دیکھو دوستو ایک ہے لگا کر سبحان اللہ کہنا ایک ہے اللہ کی کائنات میں غور و فکر کر کے سبحان اللہ کہنا دونوں کے کی کیف میں فرق ہے لیکن یہ دوسرا کیف نصیب تب ہی ہوتا ہے جب پہلے کیف کی مشق اور مجاہدے میں انسان سفر کرے پہلے تو ہوتا رٹا ہی ہے پہلے تو مجاہدہ ہی ہوتا ہے کوئی سختی کرتا ہے نماز کی پابندی کرو نہیں پڑھو گے تو ڈانٹ ہوگی سزا ہوگی لیکن ایک وقت آتا ہے کہ کے کے سسٹم میں غور کر کے تو تو تب فی خلق والل ربنا ما خلق یہ کچھ آپ نے پیدا کیا یہ تیری شان ہے قدرت ہے, ہے یہ وہ دوسری چیز ہے اسی تک پہنچنا ضروری ہے اور یہی مطلوب ہے کہ جب سسٹم میں غور کر کے رب سمجھ میں آ جائے اور بے ساختہ سبحان اللہ نکلے تو اللہ سمجھاتا ہے باقی بات کل کریں گے شاید.